صلی اللہ صلی اللہ علیہ محمد وََََََََََََحمد السلام عليكم سامي گرامی ميں ہمارے سلسلہ دس كتاب دعوت شريف ميں سے درست نمبر سات سو تيسٹھ ابليغ چار سو پانچ ہے ہانى چار سو پانچ اولاد فتح كے درست كى تعداد ہے اور سات سو تيسٹھ شروع ہے دعوت شريف شروع اب تک کے درست كى تعداد ہے عوض فتحہ میں ہم حسن صلی اللہ علیہ وسلم میں سے اسم مقدس الخبیر جللالو اسم مقدس کے بارے میں ہے کہ عنوان یہ الخبیر جللالو قرآن پاک میں اسے عنوان سے یعنی قرآن پاک میں اسم مقدس کی اتنی مرتبہ ذکر ہو چکا ہے تو اجنگرام میں کچھ دن جو ہی ناغا جس کا میں معذرہ تھا ہوں کیونکہ اللہ ساتھ نہیں رہا تھا تو اس استعمال کریں اور اور پھر بھی تو آواز ساندہ بیٹھ جاتا ہے اس وجہ سے کچھ انتظار کرنا پڑا جس کا معذرت خواہ تو اس سلسلے میں جو ہے عنوان یہ ہے الخبیر جلد پاک میں اس سلسلے میں ابھی تک جو چار آیات کی توضیح اور لوگوں تک پہنچا چکا ہوں یہ سب مقدس قرآن باغ میں کل پینتالیس مرتبہ تکرار ہو چکا ہے مختلف آیات کے ذیل میں آ چکا ہے لیکن ہم نے صرف آیات بطور نمونہ جو ہے کیا ہے تو ان میں سے پانچویں آیات یہ ہے فرماتے ہیں ان بسم اللہ بسم اللہ اکرم اکمل انََََََََََ اللہ علیہ یہ مبارک آیس ہو رہی حجرات کے آئے نمبر تیرہ ہیں اکرم اللہ ان اللہ اللہ تعالی کے نزدیک تم میں سے اکرم احکم سب سے زیادہ باعزت سب سے باعزت و مکرم و محترم کون لوگ ہیں ادقم وہ لوگ ہیں جو تم میں سے سب سے زیادہ باطخوا ہے اِنَّ اللَّهَ <سؤال> عَلِيمٌ خَبِيرٌ يَقِنًا اللہ تعالیٰ خوب جانے والا اور خوب آگاہ و بخبر ہستی ہیں۔ اس مقندس آیت کے جو ہے اللفظی تجوا تو اس آیت سے بھی خوب واضح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بلا شک بشوبہ علیم و خبی ذات ہے وہ چیز کا علم ہے اور ہر چیز سے وہ بخبر ہے کائنات میں کوئی چیز اس کے علمی احاتے سے باہر نہیں ہے اور نہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے بے خبر ہے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے اور ہر چیز کے بارے میں وہ ذات اقدس خوب آگاہ اور خوب باخبر ہے اور اسے خوب پتہ ہے کہ کون متقی ہے اور کون خطا کار ہے لہذا بند ومین کو اللہ اللہ کے اللہ تعالیٰ کے الخبیر ہونے پر کہ وہ باخبر ذات ہے ہر چیز سے باخبردار ہے اس بات پر خوب غور و فکر کریں بند مومن کو چاہیے کہ اللہ کے الخبیر ہونے پر خوب غور و فکر کریں اور مراقبہ کریں ہاں جی سوچیں جیسے مقدس کے بارے میں اس ہاں جی تاکہ آپ راہ راست پر قائم رہیں ہاں جی تاکہ آپ راہ راست پر قائم رہیں کیونکہ یہ نہایت تھا ہم ازاں گراہ ہاں جی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے وندے مومن کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں اس کے اعمال کا کردار کا, کا رفتار کا رفتار کا ہر چیز کا اللہ کو پتہ ہے اللہ نے حرما انکم اند میں ایک چیز یہ بھی جان لو تغوا جو ہے تغوا کی بنیاد کیا ہے تغایہ کی بنیاد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں پر ایمان رکھنے کا حکم دیا قرآن ہاں جی ان پر ایمان رکھنا یہ فرسٹ انسان اللہ خوش المن ہاں جی تو سب سے پہلا کام ایمان ہے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ماننے کا حکم دیا دل و جان سے پوری سچائی کے ساتھ پوری خلوص کے ساتھ ان سب پر ایمان لائے اور اللہ سے یا اللہ تو گواہ رہنا میں نے تم نے جن جن چیزوں کو ماننے کا حکم دیا میں دل و جان سے اس پر ایمان رکھتا ہوں اور تو میرے دل کے حالات سے خوب ہے یا اللہ میں تجھے جو ہے نہ دھوکہ دیکھ سکتا ہوں نہ تیرے سامنے جھوٹ بول سکتا ہوں چونکہ جو بھی اللہ کے سامنے جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے جو ہے اس کے لیے یقیناً وہ قل کا من میں حت ہو شرمندہ ہوگا اللہ کے حضرت میں کیونکہ اللہ اللہ کو تو سب پتہ ہے اللہ کو پتہ ہے آپ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں لہٰذا اللہ کے سامنے آپ کیا جھوٹ بول لیں گے انسان باتوں کو تو ایک اللہ سے نہیں چھپا سکتے ہیں اور ایک اپنی ذات سے نہیں چھپا سکتے ہیں. آپ اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ کے ذات کو پتہ ہے ہاں جی آپ اپنے آپ سے چھپا کے جھوٹ نہیں بول سکتے ہاں جی آپ جب جھوٹ بول رہے کو زمین آپ کو بول رہا ہوتا ہے یا تم جھوٹ بول رہے ہو غلط کام کر رہے ہو اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کو ذات اردس کو پتہ ہے یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے Haan, اور ساتھ اس کے دائیں جو اور بیٹھے ہوئے موقعات ہیں اللہ تب سے ہمارا لکھنے کا وہ بھی خوب جانتا ہے, مومن جود بور رہا ہے یا سچ بول رہا ہے زیادہ زندگی ہوا کام ترین رکن تو جو ہے ایمانیات تین چیزوں کو اللہ نے ماننے کا حکم دیا ان سب کو تفصیل سے جان کے ان پر ایمان اللہ تعالیٰ کی ودانیت پر ایمان ہاں جی امبیا علیہ السلام کے رسالت نوبت پر ایمان قیامت پر ایمان کی ضرور قیامت برپا ہونا ہے تمام آسمانی کتاب پر ایمان اللہ کی سے سے نوبش کی ہدایت کے لیے نازل فرمائے اللہ تعالیٰ نے امبیا کے توسط سے اور ساتھ ہی جو ہے فرشتوں پر ایمان یہ سب پہلے چلا ہوا جو سے عمادہ قدیم التاقویق آج میں اولا لیا خیر ما کے امامت و الہت پر ایمان اور اس کے دعویٰ اس مرے عشر میں جو ایمانیات کی جوزیات میں جاتے ہیں تو تاربن اٹھائی سنوکاز سید محمد نرواش رحمت اللہ نے بیان کھائے ان کو جان کے جو ان سب پر ایمان رہنا ایمانیات خود درست کریں انسان اس کے بعد جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں پر فرض دیا واجب کرا دیا ان کو جان کر ان پر ایمان رکھنا ہاں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے مجھ پر فرض ہے مجھ پر واجب ہے اور مجھے ان چیزوں کو کرنا مجھ پر لازم ہے اگر میں نے نہیں کیا تو میں گناہ کار قطا کر ہوں گا فرائض دیسے نماز روزہ یا شیزاتے ہاں جی یہ سارے فرائض اس کے علاوہ حقوق اللہ حقوق ہے ماں باپ کے حقوق ہے بچوں کے حقوق ہیں بیوی بچوں کے حقوق ہے یہ سارے جو اللہ کو جانے اور جان کر ان پر بھی ایمان میرے رب کی طرف سے واجبات کو جانے اس کے بعد جو ہے مستحبات ساری علامات کو جانے کون کون سی چیزیں اللہ نے مجھے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کون پر ایمان لائیں اللہ تو نے جو ہے ہمیں ہاں سے ساتھی سے منع کیا بس مشق ہونے کی کوئی گنجائش نہیں شرک کی طرف جانے کی کوئی گنجائش نہیں بندوں کو سختی سے چین کرنا تو رہنا اللہ کے حضور میں پناہ مانا ہر شرک سے خافی جلی سے اور پھر جیسے دوسرے محرمات ہیں شراب پینا حرام ہے بے کے کام سارے حرام ہے ہاں جی اور جھوٹ بننا حرام کا ہے اور اسی طرح حرام خوری مال کے ہاں جان کے مال کھانا حرام ہے رشوت خوری حرام ہے اور اس طرح جن چیزوں کو اللہ تعالی نے حرام قرار دے ان کو جان پر ان پر بھی ایمان رکھنا کہ اللہ یہ سب تیری طرف سے حرام ہے اور لے ان سے دور رہنا ہر صورت میں لازم اور واجب ہے تو یہ جو واجبات، فرائض اور دوسرا محرمات حرام چیزیں منحیات، ان دو کو پہلے جان کر اس پر ایمان رکھنا واجبات تو فرائض کے واجب اور فرض ہونے پر محرمات کے حرام ہونے پر ایمان رکھیں پھر اس پر جو ہے سختی سے عمل پیرا ہو جائیں. فرائض واجبات پر سختی سے عمل پیرا ہونے کے اندھک پوری کوشش کریں اور محرمات سے سختی سے بچ کے رہنے کے اندھک کوشش کریں ہاں جی تو یہ دعویٰ کہ تین بنیادی ارکان ہیں ہاں جی اور یہ حلقیات اشی حلقیات میں سے جتنے اپ ہو سکیں اپ ان کو میں سخاوت شجاعت ہیں ہاں جی اس طرح باقی تمام اشی حلقیات ہو سن سب کو ارتقا کرنے کے جتنا ہو سکے انسان کوشش کرے باقی جو ہے یہ تین اس کے اصل ارکان ہیں ایمانیات پر با مالات ایمان رکھنا احراس اور واجبات کو چھان کر اس پر ایمان رکھنا معرمات کو جان کر اس سے جو ہے ان کو حرام سمجھنا پھر واضح پہ سختی سے عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرنا محرمات سے بھرپور دور رہنے کی کوشش کرنا یہ تغوا کی بنیاد ہے آپ جو ہے یہ جو الحت نے فرمایا انشا تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور مکرم وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ بات ہوا ہے ہاں جی تو یہ تین ارکان جن میں پورا پورا پایا جاتا ہو وہ متقین اور متقی ہیں اللہ تعالیٰ کے نظر میں اور وہ جنتی ہے اللہ تعالیٰ کی قرآن پارک اور آیا تو عادث کی روشنی میں ہاں جی باقی جو مستحبات ہے سنت تعمال ہے منواخلات ہے خیالات ہوغا نمازیں ہوگا تلاوت کلام اس کے علاوہ باقی سارے نیک کام جو ثواب کا ہے ان کا انجام دینا جو ہے نا وہ کا دوسرا اسٹیپ ہے ہاں <سؤال> جی یو اس سے بابی جتنا زیادہ انجام دیں اتنا آپ کے لیے زیادہ فائدہ اتنا اللہ کے حضور میں آپ کا زیادہ سے زیادہ مقام و منزلت بڑھے گا پاکہ مقروحات سے <سؤال> جن سے بچ کے رہنا بہتر ہے ہاں جی ان سے بچ کے رہنے کی بھرپور کوشش کریں ہاں جی اور یہ دونوں جو ہے تو منزل ہے انصاف نے بس کے وہ مساباد کو اور نا کو حد تعلیم انجام دینے کی کوشش کریں مقروحات سے بچ کے رہنے کی کوشش کریں کیونکہ مقروحات جو ہے وہ بحرام محرمات کا بارڈر ہے جو بندہ مقروحات سے بچتا ہے نا وہ محرمات سے ضرور بچ کے رہتا ہے لہٰذا نگرامی جو ہے یہ تو بنیادی ارکان کو ہم سمجھیں جانیں اور پھر خود کو جو ہے اس مقدس آیات کی جو ہے قرار دیں اللہ تعالیٰ کا مکرم بننے کی کو بندہ بننے کی کوشش کریں اور اللہ نے صاحب فرمائے اللہ کے معزز و محترم اللہ کے حضور میں بندہ بننے کو کوشش کریں وہ صرف کے ذریعے سے بنتی ہے تو اللہ تعالی کے احکامات پر پورا پورا عمل پیرا ہونے سے بنتے ہیں ہاں لیکن انسان ہونے کے ناطے اگر کبھی آپ سے کوئی واجب رہ جائے ہاں جی یا کسی حرام چیز کا مرتکب ہو جائیں تو قرآن پاک سے جو بعض واضح تو ثابت اور عادی ہے وہ یہ فوراً توبہ کریں کل کے لینا رکھیں کل چھوڑو ایک گھنٹہ اللہ بات کے لینا رکھیں فوراً توبہ کریں چونکہ جتنا آپ جلدی توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ کے توبہ کو قبول کر آپ کے گناہوں کو بھاگ جائیں گے اور آپ کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے یہ مہربان اللہ ہے ٹھیک جی جو ہے اور اپنے آپ کو تغوا کے مقام پہ ثابت قدم رکھنا ہے اور ان کو منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں اللہ کے حضرت میں مکرم اور موزد محترم جو ہے مومن اور انسان بن کے رہنا پسند کرتے ہیں اور ہر مومن کا اثر میں ایسا ہونا چاہیے پھر تو آپ کو جو ہے ہاں جی ان ایمانیات کو جان کر ان پہ سچائی سے عمل کریں محرمات سے بش کے رہیں باقی جتنا اللہ توفیق مصحبات سے عمل کریں مقررہ سے بش رہیں تو یہ کا اعلیٰ منزل ہوگا لیکن مگر محرمات سے اگر حصہ نسا کسی کی وجہ سے شکار ہو گیا ہاں میس مطاب نے جھوٹ بولا مطابق کیا ایسی صورتوں میں آپ فورن توبہ کریں اور کوئی فرض جیسے نماز رہ گیا آپ سے تو فوراً تعبا کریں ہاں جو اس کا جبران کریں اور جو رہ گیا اس کو بجا لائیں تو ان شاء اللہ آپ تغیر رستے پر قائم رہیں گے اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو کو اندم کا مستہ قرار دیں گے اور یہ یہاں آدمی علیم الخبیر اور اللہ تعالیٰ کے ذات کو پورا پورا, پورا پتا ہے ہاں جی خوب علم بھی ہے خبر بھی رکھتے ہیں کون کے کس منزل پر ہے ہاں کون اللہ کے احکامات پر کہاں تک عمل کرتا ہے ہیں واجبات پر کتنا عمل کرتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے اللہ نے فرمایا ہمیں ہر چیز کا علم ہے لہٰذا بند اومی تم محتاج رہو یہ نہ سوچو تمہارا عمل کسی کو پتا نہیں اللہ کو پتا ہے ہمارے فشوں کو پتا لہٰذا خود کتا ہوا کہ منزل پر قائم رکھو تاکہ جو ہے تم دنیا اور میں کامیاب ہو جائیں اور اللہ نے بقران میں کہا اللہ بقران سے محبت کرتا ہوں اور متقین ہی کیامیابی ہے ہمرانی ہے تو میرے دو اللہ تعالیٰ نے سب کو ان مقدس سے پھیس لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی فرائض پر عمل کرنے کے محرمات محرم محرم سے بشی رہنے کی توفیت